بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رپورٹر چیف رپورٹر سٹنگر لائنر کورسپونڈنٹ نیوز پرزینٹر نیوز کاسٹر اینکر کمپیئر یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کی زندگی میں ہم مختلف موقعوں پر سنتے ہیں گھر ہو دفتر ہو آپ سفر کر رہے ہوں کسی نہ کسی حوالے سے ان الفاظ ان عدوں ان مرتبوں پر فائز لوگوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو آج نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے مضمون میں جو لیکچر ہم پڑھیں گے وہ انہی کے گرد محیط ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ جرنلزم کا شعبہ جائن کرتے ہیں صحافت میں داخل ہوتے ہیں خبر نگاری کا فن سیکھتے ہیں رپورٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ میں صحافت کی جائیں لوگوں سے آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے اور آپ خود بھی انہی میں سے ایک بن جاتے ہیں اور اسی ٹائٹل اسی کے تحت آپ کو پکارا جاتا ہے کہ فلان رپورٹر بہت اچھا ہے اس کورسپونڈنٹ نے بہت اچھی خبر دی اس اینکر نے کمال کا پروگرام پیش کیا یہ نیوز کاسٹر بہت ہی میموریبل ہے یہ سٹنگر چھوٹی سی جگہ پر رہتا ہے لیکن خبر کمال کی نکال کر لاتا ہے اسی پیرامیٹر میں آج ہم نے اپنے لیکچر کو رکھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف رپورٹر کیا ہے چیف رپورٹر جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے چیف کا مطلب وہ رپورٹروں کا چیف انچارج ایڈمنسٹریٹر اور ان سے کام لینے کی ذمہ داری رکھتا ہے اسی لیے اس کو چیف رپورٹر کہتے ہیں چیف رپورٹر ایک دن میں کوئی نہیں بنتا رپورٹنگ کرتے کرتے اس کی شناسائی اور روشنائی خرچ کرتے کرتے تحریر لکھتے لکھتے میدان عمل میں کام کرتے کرتے جب ایک آدمی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ایکسیلنس کی ایک میراج پر پہنچتا ہے تو اس کو چیف رپورٹر بنا دیا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے تابع کام کرنے والے ریپورٹرز سے کام لے ادارے کے لیے پیشے کی شہرت کے لیے اور چیف رپورٹر ایک ممتاز ترین شخصیت ہوتا ہے اس کا مقام کسی بھی نیوز آرگنائزیشن میں بہت اہم ہوتا ہے اس سے اہم فیصلے کروائے جاتے ہیں اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے چیف رپورٹر ڈیفنیشن کیا ہے چیف رپورٹر کیا ہوتا ہے اگر اس کو ہم چند الفاظ میں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں دی چیف رپورٹر از دا انچارج آف اے ٹیم آف ود تو چیف رپورٹر ایک ایسا فرد ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق نیوز پیپر سے ہو ریڈیو سے ہو یا ٹیلی ویژن چینل سے ہو تو چیف رپورٹر وہاں پر کام کرنے والے رپورٹرس کا انچارج ہوتا ہے چیف ریپورٹر کے حوالے سے ایک چیز آپ اور نوٹ کر لیں کہ چیف ریپورٹر پلانس دی اسپیشل کوریج آف دی ایکسپیکٹڈ نیوز یعنی چیف ریپورٹر کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آنے والی متوقع خبروں کے بارے میں پلاننگ کرے منصوبہ بندی کرے اس کے انتظامات کرے اس کے علاوہ چیف رپورٹر ایلوکیٹس ڈیوٹیز ٹو دا رپورٹرس وہ رپورٹرس کو ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے کہ کس رپورٹر نے کس وقت کہاں پہنچنا ہے اور کس نوعیت کی خبر لے کر آنی ہے اور آنے کے بعد اس نے کیا کام کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی اسائنمنٹ پر اس نے کس وقت اور کس طرح پہنچنا ہے وہ ان کی فنکشنگ اور مانیٹرنگ دونوں کے کام سر انجام دیتا ہے اور ان کی پیشہ وارانہ جو صلاحیتیں ہیں ان پر بھی نظر رکھتا ہے ادارے کی ریپوٹیشن میں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے اس سب کی مانیٹرنگ اس چیف رپورٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے چیف رپورٹر ہیز ٹو سی دل دی ایکٹیویٹیز آر کورڈ پراپرلی اینڈ از مسڈ دی چیف رپورٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس رپورٹر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے کیا اس نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کیا ہے خبر کی اتھینٹسٹی اس کی ایکوریسی کا خیال رکھا ہے آنے کے بعد وقت پر خبر دی ہے اس کی سپیڈ درست ہے اس نے پبلک انٹرسٹ اور خبر کی دلچسپی کو قائم رکھا ہے اس نے ایلیمنٹس آف نیوز جو ریکوائرڈ ہیں اس اسائنمنٹ کے لیے وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں اور ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو ایک الگ لیکچر میں بتا چکے ہیں آپ ان پر بھی توجہ دیجئے تاکہ آپ ایک اچھے رپورٹر بنے اور آپ کا چیف رپورٹر آپ سے خوش رہے اس کے علاوہ چیف رپورٹر ریسیوز مینی انویٹیشنز فار پریس کانفرنسز پبلک میٹنگز ڈیمانسٹریشنز ایجیٹیشنز اسٹرائکس ہی ڈپیوٹس ہز رپورٹرس ٹو کور دیز ایونٹس یعنی کسی بھی ادارے میں ریڈیو میں کام کر رہے ہوں آپ ویژن میں کر رہے ہوں یا اخبارات میں کام کر رہے ہوں چیف رپورٹر کا ڈیسک ہما وقت معلومات کا ذخیرہ وصول کرتا رہتا ہے تمام پریس ریلیز وہاں آئیں گے انویٹیشن وہاں آئیں گے رپورٹرس کے مسائل اس کے پاس آئیں گے ڈیسک والے کسی خبر کے مس ہونے کے بارے میں اس سے پوچھ رہے ہوں گے اگر کوئی بریکنگ نیوز ہوگی تو نیوز ایڈیٹر کنٹرولر نیوز اسائنمنٹ ایڈیٹر سب چیف رپورٹر کو اطلاع دیں گے کہ جی یہ خبر آ گئی آپ جلدی سے رپورٹر بھیجیں ہمیں اس کا اپ چاہیے ہمیں وہ بریکنگ نیوز دے ورنہ ہمیں فلیش نیوز دے ہمیں کوئی پوائنٹ دے تاکہ ہم دوسرے چینلز کا مقابلہ کر سکیں اس طرح چیف رپورٹر کی بڑی اہمیت ہے اس کے علاوہ بھی چیف رپورٹر کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں چیف رپورٹر آلسو ریسیو لاٹ آف انفارمیشن فرام گورنمنٹ ہینڈ آؤٹس پرس ریلیز اینڈ ادر پبلسٹی مٹیریل فار پیبلیکیشن ہی سلیکٹس اینڈ اصس دئر نیوز وردی نیوز وردی نے ہم ایلیمنٹس آف نیوز میں پڑھ چکے ہیں یہ ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی خبر کا تو جو ہینڈ آؤٹ ریلیز اور انفارمیشن اس کے ڈیسک پر آتی ہیں تو چیف رپورٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر دیکھے اگر اس میں نیوز وردینس نیس ہے تو وہ اپنے رپورٹر کو اس کو فالو اپ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے کوریج کے لیے کیمرہ ٹیم روانہ کر دیتا ہے اور ٹیلی فون پر بھی انفارمیشن لیتا ہے اور ڈیسک کو بھی انفارم رکھتا ہے کہ اس میں نیوز وردی ہے یہ خبر اگنور نہ ہو اس کے علاوہ چیف رپورٹر آلسو لکس آفٹر دی ایڈمنسٹریٹو میٹرس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چیف رپورٹر جتنے رپورٹرز اس کے تابع کام کر رہے ہیں اس نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے ایڈمنسٹر کرنا ہے جو کیمرامین ویڈیو کوریج کے لیے فیلڈ میں جاتے ہیں ان کی تنظیم کرنی ہے اور رپورٹر اور کیمرہ مین کے باہمی تعلق کو مانیٹر کرنا ہے تاکہ وہ ایک ٹیم کے طور پر آگے بڑھیں اور اس مقصد کو حاصل کریں جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے کیمرہ مین کے جو مسائل ہیں رپورٹر کے جو مسائل ہیں ان کے باہمی ریلیشن شپ میں جو مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں فیلڈ میں کہیں پر رپورٹنگ ٹیم کو مشکلات کا سامنا ہے یا انہوں نے وہاں سے کوئی خبر لکھوانی ہے ٹیپ بھیجنی ہے تو وہ سب سے پہلے چیف رپورٹر کو وہ رپورٹر اور کیمرامین اطلاع کرتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس لیٹ ہو رہی ہے یا ہم کانفرنس کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم نے اس کی کوریج کر لی ہے آپ کسی کو بھیجیں ہم سے ٹیپ لے جائے یا ہم تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی ویڈیو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں یا آپ ہم نے راستے میں ایک اور خبر دیکھی ہے تو آپ فورن مجھے آن ایئر لے لیں چیف رپورٹر ایک لنک بھی ہوتا ہے ایک ایڈمنیسٹریشن بھی کرتا ہے اور پروفیشنل گائیڈ بھی ہوتا ہے چیف رپورٹر آلسو پلانس نیو انویسٹیگیٹو رپورٹس بائی ڈیپیوٹنگ رپورٹرس چیف رپورٹر روٹین کی کوریجز کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹو یعنی تحقیقاتی رپورٹ اور اسپیشل رپورٹس کے لیے بھی ریپورٹرز کو ڈپیوٹ کرتا ہے ان کا کام عام طرح کی خبریں لانا نہیں ہوتا ان کا کام تحقیق کر کے ایکسکلوسیو ارث بریکنگ تہلکا مچا دینے والی سنسنی خیز خبر لانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ اپنی ٹیم میں سے ایسے ذہین رپورٹر چنتا ہے جو فزیکلی مینٹلی فٹ ہوں جن کا بینٹ آف ریسرچ ہو جن کا پاور آف ایکسپریشن زیادہ ہو جو جس محفل میں جائیں وہاں سے خبر نکال کر لانے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ ان کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف لگا دیتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ کے لیے بھی وہ اس شخص کو بھیجتا ہے جس میں وہ صلاحیت ہو تو چیف رپورٹر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے رپورٹنگ ٹیم چاہے وہ کورسپونڈنٹ ہوں چاہے وہ رپورٹر ہوں چاہے وہ سٹنگرز ہوں ان سب کو مینیج بھی کرتا ہے اور ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق اسائنمنٹ بھی دیتا ہے اور آنے والی خبروں کو اسیس کر کے وہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے کہ کیا یہ اپنی فیلڈ میں صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں چیف رپورٹر کی ذمہ داریاں تو اہم ہیں ہیں چیف رپورٹر اپنے مقامی رپورٹرس کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے اور اس ادارے اس اخبار اس ٹی وی چینل یا اس ریڈیو اسٹیشن کی جو اور ورکس آف رپورٹر ہے ان کو بھی وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی فنکشننگ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے ان کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان سب کی صلاحیتوں کو ادارے کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے رپورٹنگ فیلڈ میں پیویٹل رول مرکزی رول یا محور چیف رپورٹر کی ذات ہوتی ہے چیف رپورٹر کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم بڑی اہم ہے جس کو کورس پونڈنٹ کہتے ہیں دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف کورسپونڈینٹس ہو نیوز پیپر آر ٹی چینل انڈر دی آف چیف رپورٹر مختلف فیلڈس میں کام کرتے ہیں اور اپنی فیلڈ کے وہ ذمہ دار شمار ہوتے ہیں ان کو اس فیلڈ کی خبریں لانی ہوتی ہیں اس سلسلے میں وہ کارسپونڈینٹ متعلقہ حکام سے بھی رابطہ رکھتے ہیں اگر ڈسٹرکٹ کورسپونڈینٹ ہے تو ضلع افسران سے اس کا رابطہ ہوتا ہے اور اس ضلع میں کوئی بھی خبر اگر نمایاں طور پر سامنے آتی ہے تو ہی از to ٹو فائل دیٹ اسٹوری آر ٹو کور دوری فار کیمرا اینڈ سینڈ اٹ دی ویژن سینٹر فار فردر ٹریٹمنٹ اینڈ لیٹر آن فار براڈ اسی طرح کورسپونڈینٹ جو ہے اس کو اپنے تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں اس, اس فیلڈ میں تاکہ وہ بہتر رزلٹس لا سکیں کورسپونڈینٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم رپورٹرس کی جو چیف رپورٹر کے تابے کام کر رہی ہوتی ہے اور نیوز روم اور رپورٹنگ فلیٹ کا وہ ایک ایسا جزو ہے جس کے پاس لمٹڈ کام ہوتا ہے لیکن اس علاقے میں وہ پوری طرح انوالو ہوتا ہے اور اس علاقے کی ہر خبر آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو اصطلاحی ٹرم میں لائنر کہتے ہیں ایل آئی این ای آر لائنر دی لائنر از ناٹ اے فل time جرنلسٹ فرام ہی میں سینڈ نیوز اسٹوریز ٹو دا نیوز پیپر آر ٹیلیویژن چینل لائنرز آر پیڈ the دی of the دی لائنز آف دا نیوز اسٹوریز اب آپ کو لائنر کی سمجھ آ ہوگی کہ لائنر وہ صحافی ہوتا ہے جو اپنے علاقے کی خبریں وہاں کوئی واقعہ سرزد ہو یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی شخصیت جو خبر بنانے میں معاون ہو اس حوالے سے وہ خبر اپنے اخبار کو یا ٹی وی چینل کو بھیجتا ہے اور اس کی جتنی خبر اخبار میں چھپتی ہے ایک لائن چھپے دس لائنیں چھپیں ایک فکرہ اس کا ٹیلی ویژن سکرین پر جائے یا ریڈیو براڈکاسٹ میں شامل ہو یا اس کی پوری رپورٹ دو منٹ کی شامل ہو تو اسی حساب سے ایک معاہدے کے تحت اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کے لیے طے ہوتا ہے کہ اگر اس کی ایک لائن چھپے گی تو اس کو سو روپیہ دیا جائے گا اور اگر دس لائنیں چھپیں گی تو اس کو ہزار روپیہ دیا جائے گا اسی طرح اگر اس کی وائس کاسٹ ریڈیو کے لیے لی جا رہی ہے تو اگر وہ ایک منٹ بولے گا تو اسے پانچ سو روپئے دیے جائیں گے اور دو منٹ کے ایک ہزار دیے جائیں گے اسی طرح اگر وہ ٹیلیویژن چینل کے لیے کوئی آن کیمرا رپورٹ دے رہا ہے یا بیپر دے رہا ہے بیپر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون پر خبر دینا کسی خبر کا فالو اپ دینا اپنی آواز میں بی پر کہلاتا ہے. اس کو بھی ہم الگ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں تو رپورٹر یا لائنر اس فیلڈ میں جہاں وہ موجود ہے وہ جتنی ڈیوریشن کی خبر یا فلم بھیجے گا اور وہ ٹیلیویژن سکرین پر آن ایئر ہوگی تو اس حساب سے سپوز اگر اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک منٹ کی تمہاری ویڈیو یوز ہوگی تو تمہیں ایک ہزار روپیہ دیا جائے گا تو اسی طرح اگر اس کی کوئی پانچ منٹ کی رپورٹ چلتی ہے تو اس لائنر کو اس حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں جبکہ ایک رپورٹر باضابطہ ملازم ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت ہوتا ہے لیکن لائنر فری لانس اسٹائل زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی جتنی خبریں استعمال ہوتی ہیں چاہے وہ سو خبریں بھیجے لیکن اگر آپ نے دس خبریں استعمال کی ہیں تو آپ دس کے پیسے اس کو دیں گے باقی کے نہیں دیں گے اور نہ آپ اس کو, کو کوئی اور فکس اماؤنٹ پے کر رہے ہیں اسی طرح چیف رپورٹر کے تابے جو رپورٹنگ کی ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سٹنگرز کہتے ہیں دی اسٹنگر از ناٹ اے فل ٹائم جرنلسٹ ہز ہول ٹائم پروفیشن از کوائٹ ڈفرینٹ ہی از اٹچ ٹو اے نیوز پیپر آر اے چینل تھرو اے اسٹرنگ ہی از جنرلی پیڈ فکس اماؤنٹ ٹو ریٹین ہم آپ نے اب اندازہ لگایا کہ لائنر کا کیا فرق ہے اور اسٹنگر کا کیا فرق ہے اس تعریف سے یہ آپ کو پتا چل گیا لائنر کو خبریں اس کی لائن یا اس دورانیے کے استعمال کے مطابق جو معاہدہ ہے دی جاتی ہے جبکہ اسٹنگر کو آپ ایک فکس اماؤنٹ کے تابے اپنے انسٹیٹیوشن سے اٹیچ کر لیتے ہیں جیسے ایک نیوز پیپر کسی ضلع کی تحصیل میں جہاں وہ اپنا رپورٹر یا کورسپونڈینٹ نہیں رکھ سکتے ریگولر تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے شہر سے جو بھی خبر آئے تم ہمیں مہینے میں ایک خبر دو دس دو سو دو یا پانچ دو ہم تمہیں پانچ ہزار روپیہ مہینہ پے کریں گے اب وہ سٹنگرز کو فکس اماؤنٹ مل گیا اس کی چاہے مہینے میں ایک خبر چلے یا دس خبریں چلیں اس کو لائنر کی طرح اس حساب سے پیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ فکس اماؤنٹ دیا جاتا ہے اس لیے وہ سٹنگر کہلاتا ہے لیکن وہ فکس اماؤنٹ کوئی ریگولر ایمپلائی والا اماؤنٹ نہیں ہوتا اس کے کوئی پرکس اینڈ پرولیجز نہیں ہوتے اس کے کوئی الاؤنس نہیں ہوتے اس لیے اس کو کہتے ہیں وہ ایک سٹرنگ سے بندھا ہوا ہے یعنی ایک دھاگے سے بندہ ہوا ہے تو وہ جو دھاگا ہے وہ جتنا اہم دھاگا ہوگا جتنا مضبوط دھاگا ہوگا جتنی اس کی کارکردگی ہوگی وہ دھاگا بندہ رہے گا اور اس طرح وہ ایک اسٹرنگ سے بندہ ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو اسٹرنگر کہتے ہیں اور اب ہم اسی طرح کی ایک اور قسم کی جانب جاتے ہیں جن کو ہم اسپیشل کورسپونڈنٹ کہتے ہیں اسپیشل کورسپونڈنٹ جس طرح کے اس کے نام سے ظاہر ہے اسپیشل یعنی خصوصی کورسپونڈنٹ اسپیشل کورنسپونڈنٹ بڑی ریسپیکٹڈ اور بڑی ہی عزت والی پوزیشن شمار کی جاتی ہے اور اسپیشل کورسپونڈینٹ ایک دن میں کوئی نہیں بنتا یہی کورسپونڈینٹ جب گرو کرتے ہیں ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور لیکن وہ ایڈمنیسٹریٹو کوئی اتھارٹی اختیار نہیں کرنا چاہتے چیف رپورٹر نہیں بننا چاہتے مینجمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن وہ پروفیشن کے پیشن میں ہوتے ہیں ان کا جذبہ جمع ہوتا ہے اسی حساب سے ان سپیشل کورسپونڈینٹس کی کوالٹیز بھی اسپیشل ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے کورسپونڈنٹ اور رپورٹر سے ممتاز کرتی ہیں منفرد بنتے ہیں وہ لوگ اور ان کی اس امتیازی صلاحیتیں ان کوالٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں آپ خود جرنلزم پڑھ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کس نوعیت کی کوالٹیز ہوں لیکن پھر بھی چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان کو نوٹ کر لیں اسپیشل کورسپونڈنٹ آلویز ہیز اے واسٹ اینڈ ویریڈ کانٹیکٹ with آفیشل سورسز ود اپوزیشن سورسز اینڈ گورمنٹ سورسز ود ڈپلومیٹک سورسز ود فیلو رپورٹرز and ود پرائیویٹ سیکرٹریز آف دی منسٹریز اینڈ کمپنیز جب بھی وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے اعتماد سے گفتگو کرتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر وہ ڈور کریش کر جاتے ہیں یا ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو ان کو متعلقہ حکام بلا لیتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی ریچ بڑی آسان ہوتی ہے ایک عام آدمی کو جہاں پہنچنے کے لیے لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں اسپیشل کورسپونڈینٹ اپنی فیلڈ سے متعلقہ حکام کو جب کوئی میسج بھیجتا ہے یا ٹیلی فون پر رابطہ کرتا ہے تو اس کو اپائنٹمنٹ جلدی مل جاتی ہے اس طرح اخبار کو ریڈیو کو اور ٹیلی ویژن چینل کو اس اسپیشل کورسپونڈنٹ کی وجہ سے خبر حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اسپیشل کورسپونڈنٹ ڈپلومیٹک فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں اسپیشل کورسپونڈینٹ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں اسپیشل کورسپونڈنٹ فارن کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہے کوئی امیرکا میں بیٹھا ہے, کسی اور شہر میں ہے کوئی لنڈن سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی افغانستان سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی سینٹرل ایشیا سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی بھارت سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی تہران سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی موگا دیشوں سے رپورٹ کر رہا ہے کوئی چلی میں بیٹھا ہے کوئی میکسیکو میں بیٹھا ہے جس ادارے کی جتنی ریچ ہوتی ہے اسی نوعیت کے وہ اعلی اور اچھے اسپیشل کورسپونڈینٹ رکھتے ہیں تاکہ ان کو ہر طرح کی خبریں مل سکیں اسی طرح اسپیشل کورسپونڈنٹ مقامی طور پر بھی رکھے جاتے ہیں صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ہوتے ہیں بہت نمایاں قسم کی منسٹریز یا بزنس کنسرن کی رپورٹنگ کے لیے بھی اسپیشل کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں وہ کورسپونڈنٹ کوئی بزنس کو رپورٹ کر رہا ہے کوئی ویدر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی سٹاک ایکسچینج کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں اسی طرح ان میں اور کوالٹیز بھی ہوتی ہیں ان کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں اسپیشل کورسپونڈنٹ جنرلی has a bent of research وہ تحقیقی ذہن رکھتا ہے اور اس فیلڈ میں research کرنے کی techniques بھی جانتا ہے اس لیے اسپیشل کورسپونڈینٹ از آلویز ٹریٹڈ ٹو بی اے ویری گڈ ریسرچر اس کے علاوہ اس کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے اور وہ ہے دی آرٹ آف کنورسن انکریجنگ ادرس ٹو ٹاک ود یو اسپیشل کورسپونڈنٹ نے یہ فن سیکھا ہوتا ہے کہ دوسرے سے گفتگو کس طرح کروانی ہے اس کو انٹرویو ٹیکنیکس کا پتا ہوتا ہے وہ اس شخص کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے اس کے مشاغل سے واقف ہوتا ہے جب وہ اس کو ملتا ہے تو ہوم ورک کر کے جاتا ہے ریسرچ کر کے جاتا ہے اور اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ اگلا آدمی پھر کھل کر بیان کرتا ہے اس سے اس کو خبر مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور کوالٹی اسپیشل کورسپونڈنٹ میں ہوتی ہے اور وہ ہے دی ایبلٹی ٹو گیٹ along with پیپل اینڈ ان ڈیفیکلٹ سچویشن اے فرینڈلی آئی ہوپ اس سینٹینس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہونی چاہیے آپ ٹینس نہ ہوں آپ نے باڈی لینگویج اور چہرے کے فیچر سے ایسا میسج دینا ہے کہ اگلا خوشی محسوس کرے اور آپ کا ویلکم ہو لیکن اگر آپ نے منہ بنایا ہوا ہے اور آپ کی باڈی لینگویج پراپر نہیں ہے تو اگلا آدمی آپ کو ویلکم نہیں کرتا اس لیے always go with a smiling face with a pleasant look اس کے علاوہ اسپیشل کورسپونڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل اسٹیمنا اور مارل کریج رکھے ساتھ ساتھ اس میں ایبلٹی ٹو امپریس بائی ایکشن ہو اس میں امیجینیشن اینڈ اے سمپل اسپارکنگ اسٹائل ہو یعنی اس کا اسٹائل ایسا ہو کہ جہاں وہ جائے نمایاں ہو خوشیاں بخیرے تعلقات بڑھانے کا میسج دے ہوملی ایٹموسفیر دے اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو اسپیشل کورسپونڈنٹ کے حوالے سے جو ایک اچھے انسان کی خوبی ہو ایک اچھے رپورٹر کی خوبی ہو اس کا اجتماع اسپیشل کورسپونڈنٹ کی ذات میں ہوتا ہے تو ہم نے اب تک چیف رپورٹر کی کوالٹیز اس کی ذمہ داریوں کا مختصر جائزہ لیا ہم نے لائنر کے بارے میں پڑھا ہم نے سٹنگر کے بارے میں پڑھا ہم نے اسپیشل کورسپونڈینٹ کے بارے میں پڑھا تو جب آپ شعبہ صحافت کے حوالے سے اخبار ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نام عام طور پر سننے کو ملتے ہیں ان کی ہم نے مختصر سی تفصیل آپ کو بتائی لیکن اب ہم اسی کے کسی اور پہلو کی طرف چلتے ہیں جو رپورٹر سٹنگر لائنر کورسپونڈنٹ اور چیف ریپورٹر سے اس کا ڈائریکٹ ہما وقت تو واسطہ نہیں ہوتا لیکن اس بزنس یا اس شعبے میں جرنلزم کے کام کرتے ہوئے چاہے آپ نیوز روم میں کام کر رہے ہوں فیلڈ میں کام کر رہے ہوں یا آپ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہوں ریڈیو کے لیے کرتے ہوں یا اخبار کے لیے کرتے ہوں آپ کا رابطہ رہتا ہے اس میں بھی تین چار شخصیات ہیں ان کا بھی اختصار سے میں جائزہ لیتا ہوں تاکہ ان کے باہمی لنک کا بھی اندازہ ہو اور ایک انٹوٹیلٹی یہ نارمل کلیچرز کا باہمی رابطہ بھی آپ کو پتا چلے جن کو ہم نیوز کاسٹرز یا نیوز پرزینٹر کہتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کام خبریں پیش کرنا ہوتا ہے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا نیوز کاسٹنگ جیسے براڈ کاسٹنگ ہے خبر کو نشر کرنا تو وہ خبر کو نشر کر رہا ہوتا ہے نیوز پرزینٹر از اے پرسن ہزینٹ ا نیوز شو آن ٹیلیویژن ریڈیو آر آن ویب ہی کین بی اے ورکنگ جرنلسٹ آر سمپلی اے ریڈر ہو ریڈ نیوز بلٹن پریپیئرڈ بائی ادرس اس ڈیفینیشن سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیوز کاسٹر یا نیوز پرزینٹر کا کام خبریں پیش کرنا ہے چاہے وہ ریڈیو کے لیے کرے ٹیلیویژن کے لیے کرے اس کو یہ خبریں پیش کرنی ہوتی ہیں اور یہ خبریں ضروری نہیں کہ اس نے خود بنائی ہوں یہ خبریں رپورٹرز کی بنی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں نیوز روم کے ایڈیٹرز کی بھی بنی ہوئی ہو سکتی ہیں وائر ایجنسی سے بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ خبریں جو وہاں تیار ہوتی ہیں ان کو ایک نیوز بلیٹن کی شکل میں تحریر کر دیا جاتا ہے اس کی ترتیب طے پا جاتی ہے اس میں جو سلائیڈیں دکھائی جاتی ہیں یا ویڈیو دکھائی جاتی ہے وہ ترتیب طے پا جاتی ہے اور پروڈیوسر وہ نیوز بلٹن لے کر جب اسٹوڈیو میں پہنچتا ہے تو ایک میز اور کرسی پر ایک شخص یا ایک خاتون بیٹھی ہوئی وہ خبریں آپ کو سنا رہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خبریں اس نے بنائی ہوں کسی کی بنائی ہوئی خبروں کو پڑھنے والے کو نیوز کاسٹر کہتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک نیوز کاسٹر یا نیوز پرزینٹر کو کیا کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سم کنٹریز نیوز کاسٹر سم سیز نیوز ریڈرس اینڈ ان سم کنٹریز دے کال دیوز پرزینٹر اینڈ فیو آف دم کال درسن ہو ریڈز دا نیوز اینڈ نیوز براڈ کاسٹر تو نیوز کاسٹر نیوز ریڈر نیوز پرزینٹر اور نیوز براڈ یہ سب ایک ہی نویت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیں جیسے کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکاریں اس کی خوشبو میں فرق نہیں آتا اس لیے آپ نیوز پرزینٹر کہیں نیوز کاسٹر کہیں نیوز براڈ کاسٹر کہیں یا نیوز ریڈر کہیں کام کی نوعیت ایک ہے اس کو آپ کسی بھی نام سے پکار لیں اور نیوز کاسٹر یا نیوز پرزینٹر کی جب آپ کو وضاحت ہوئی ہے تو آپ ایک چیز اور یاد رکھ لیں بلکہ لکھ لیں کہ ٹو بی اے نیوز کاسٹر یو ڈونٹ ہیو ٹو look لائک اے مووی اسٹار بٹ یو شوڈ ہیو دیبیلٹی ٹو پرفارم اینڈ یو ایئر اپیئرنس شوڈ بی ایکسپٹیبل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چاکلیٹ ہیرو نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی فلم اسٹار ہیروئن نہ بنے آپ کا کام خبریں پیش کرنا ہے آپ نے ایکٹنگ نہیں کرنی اور خبریں پیش کرنے کے لیے آپ کا لباس آپ کا انداز فلمی اسٹائل نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ خبر کی طرف توجہ دیں آپ کے میک اپ آپ کے ڈریس آپ کے زیورات اور آپ کے ادائیگی کی ایکٹنگ کے پہلو پر نہ جائیں بلکہ وہ جو میسج آپ ڈسمنیٹ کر رہے ہیں اس کو پراپرلی ریسیو کریں یہی فرق آگے بھی چل کے ہم دوسروں کے بارے میں بتائیں گے لیکن فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ نیوز کاسٹر نیوز ریڈر نیوز پرزینٹر یا نیوز براڈ کا کام جو اس کو خبر دی گئی ہے اس کو اس انداز میں پہنچانا ہے کہ لوگ اس کو سن کے سمجھ سکیں اور اس کا مفہوم ان تک وہی پہنچے جو اس خبر کا مفہوم ہے اسی طرح نیوز پرزینٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن از اے کلوز اپ میڈیم کنسنٹریٹ مینلی آن یور فیس اینڈ کی ٹو اپنس از ٹو ہیو اے یونیک اینڈ میموریبل لک آپ کو ٹیلیویژن پر جب خبریں پیش کرنی ہے تو آپ کا کلوز اپ شاٹ جاتا ہے جیسے میں نے یہاں ہاتھ رکھے یہ میرا کلوز اپ شاٹ ہے کلوز اپ شارٹس کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک بگ کلوز اپ ہوتا ہے بگ کلوز اپ اتنا آ گیا آپ کا فیس یہ میڈیم کلوز اپ آ گیا یہ ذرا لانگ شارٹ ہے تھوڑا سا کلوز اپ کہتا ہے پھر ٹوٹل شارٹ میں پورا انسان نظر آتا ہے تو نیوز کاسٹنگ کے وقت نیوز کاسٹر کا نارملی کلوز اپ دیا جاتا ہے جو اس لیول تک ہوتا ہے تو کلوز اپ شارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کندھے نظر آئیں گے چہرہ نظر آئے گا گردن نظر آئے گی, بال نظر آئیں گے تو نیوز کاسٹر جب خبریں پیش کر رہا ہو تو اس کا فیس سب سے زیادہ نوٹس ہوتا ہے کیونکہ وہ بول رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے تو ویور کی آپ کے چہرے یا آپ کی آنکھوں کی طرف ہوتی ہیں وہ آپ کے ہونٹوں کی حرکت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو نیوز کاسٹر کو جیسے میں آپ کو پڑھاتے ہوئے اشارے کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا رہا ہوں نیوز کاسٹر کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو سمپلی یا تو کاغذ سے خبر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ یا سامنے اس کے ٹیلی پرامپٹر یا آٹو کیو یا کوئی سلائڈ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بالکل وہی خبر پڑنی ہے اور اپنا باڈی لینگویج یوز نہیں کرنا اس نے خبر کی ادائیگی کرنی ہے لیکن اس خبر کی ادائیگی کے وقت بھی نیوز کاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی لک میموریبل ہو میموریبل سے مراد یہ ہے کہ اف یو ریکال یو آر سیئنگ نمبر آف نیوز کاسٹرز نیوز پرزینٹر آن ٹیلی ویژن سکرین ڈیلی پرائیویٹ چینل پر بھی اور سرکاری چینل پر بھی لیکن آپ نے اگر پچاس نیوز کاسٹر دیکھے ہو مختلف چینلز کے انکلوڈنگ پاکستان ٹیلیویژن تو آپ کے ذہنوں میں تین یا چار پانچ یا دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ایک شخص کی ادائیگی کا انداز اتنا مشہور کن ہوتا ہے کہ آپ جب وہ آتا ہے تو آپ اس تلفظ پر بڑی توجہ دیتے ہیں اس کی ادائیگی کے انداز پر بڑا توجہ دیتے ہیں آپ کو کلیئرلی نیوز کاسٹر کا سٹائل آف ڈیلیوری زبردست ہے دوسرے نیوز کاسٹر کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نیوز کاسٹر اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے فلاں طرف یہ نشان ہے تو وہ ایک میموریبل لک بن جاتی ہے تیسرا نیوز کاسٹر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جب آتا ہے اسکرین پر تو اسمائل دیتا ہے تو اسمائلنگ فیس از اے میموریبل لک چوتھا نیوز کاسٹر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیریس ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی سیریس بیٹھنے کا انداز یا چہرے کا انداز ایک میموریبل لک بن گیا کسی کا اسمائل دینے کا کسی کے چہرے پر کوئی نشان کسی کے ادائیگی کا انداز تو اف یو وانٹ ٹو بی اے نیوز پرزینٹر نیوز کاسٹر ان فیوچر تو آپ کو ایک میموریبل لک دینی پڑتی ہے اور اس کا تعلق آپ کے چہرے سے ہے تو اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو کچھ ویڈیو شارٹس دکھاتا ہوں اور آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کس نیوز کاسٹر کی میموریبل لک کیا ہے تاکہ آپ کا پرسیپشن اس پوائنٹ کے حوالے سے کلیئر ہو تو آئیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اب آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس میل اور کس فی میل نیوز کاسٹر کی میموریبل لک کیا تھی اس کی تفصیل میں اب میں نہیں جاتا آپ خود اب اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نیوز کاسٹر میں کون سی چیز نمایاں تھی اب میں نیوز پرزینٹر کے ساتھ ایک اور شخصیت کا ذکر کرتا ہوں جس کی بڑی ڈسٹنگویش حیثیت حاصل ہے اور آج کے جدید صحافتی ابلاغ کے دور میں جہاں دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے یہ لوگ سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اور یہ لوگ چونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں جرنلزم کی ایک ایسی فیلڈ سے کہ لوگ ان کو اپنے ہمسایوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں اگر آپ ابھی تک ان کو نہیں جان سکے تو میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ کون ہیں جو اس نیوز میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم اینکر کہتے ہیں یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف تھا یعنی اینکرس کی طرف نیوز اینکر اس وقت دنیا بھر میں بہت رسپیکٹڈ اور شہرت والے لوگ شمار کیے جاتے ہیں آپ سی این این دیکھیں بی بی سی دیکھیں پاکس ٹیلی ویژن دیکھیں آپ ڈی ڈبلو دیکھیں آپ الجزیرہ ٹیلی ویژن دیکھیں آپ سعودی ٹیلی ویژن دیکھیں آپ رشین ٹیلی ویژن دیکھیں آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں آپ پرائیویٹ چینلس دیکھیں دیر آر نمبر آف اینکرز جن کو آپ جانتے ہیں اگر کہ آپ ان میں سے اکثر کو کیا بلکہ شاید کچھ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے لیکن آپ ان کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے ہیں جتنی معلومات آپ اپنے ہمسائے کے بارے میں نہیں رکھتے بعض اوقات آپ اپنے قریبی رشتے داروں کے بارے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنی گفتگو آپ ان نیوز اینکرس کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں ان پر ان کی شخصیت پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی علمیت کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے سٹائل آف گفتگو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہوتا ہے یا کچھ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو یہ وہ اہم لوگ ہیں تو یہ نیوز اینکر سے بھی نیوز رپورٹرز کا واسطہ پڑتا رہتا ہے جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو نیوز اینکر ان سے سوالات پوچھتے ہیں نیوز اینکر کو وہ نام سے پکارتے ہیں فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں اسی طرح نیوز اینکر بھی رپورٹر کو فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں اس لیے نیوز رپورٹنگ پڑھتے ہوئے نیوز اینکر کا تذکرہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی کہ دوسری نیوز سے متعلق شخصیات کا چاہے وہ چیف رپورٹر ہو چاہے وہ کورسپونڈنٹ ہو چاہے وہ سٹنگر ہو چاہے وہ لائنر ہو چاہے وہ نیوز پرزینٹر ہو اسی طرح ایک رپورٹر کو رپورٹنگ کے وقت نیوز اینکر سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو اس لیے ہمارا یہ کانسپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ نیوز اینکر کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے تو چند لائنیں ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک ریفرنس موجود ہو نیوز اینکر از اے پرسن ہیزنٹ ا نیوز شو ان ریڈیو ٹیلیویژن اور آن ویب اینکرس آر دا ون ہیٹس دا پبلسٹی ریڈیلی ریوارڈیڈ آر بلیمڈ انسٹینٹلی نیوز اینکر کی اس اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت وہ پریزنٹیشن پہ دے رہا ہوتا ہے اپنا نیوز شو کر رہا ہوتا ہے اسی وقت دیکھنے والے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ نیوز اینکر نے یہ جو بات کہی ہے یا جو یہ سوال کر کے انفارمیشن اگلوائی ہے یہ بڑی ویلیویبل ہے یا وہ کہیں گے کہ یہ نیوز اینکر جان بوجھ کر ایسے سوال کرتا ہے کہ اگلے کو شرمندہ کرے یا یہ جان بوجھ کر اس نویت کے سوال کرتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے کسی خاص ادارے کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اینکرز آر دا ون ہو گیٹس دا پبلسٹی ریڈیلی ریوارڈڈ آر بلیمڈ انسٹنٹلی اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جس طرح نیوز کاسٹر نیوز پرزینٹرس مختلف ملکوں میں کوئی نیوز براڈ کاسٹر کہہ دیتا ہے تو اسی طرح نیوز اینکر کے لفظ کو بھی مختلف ممالک مختلف انداز میں یاد کرتے ہیں ان سویڈن نیوز اینکرز آر کالڈ کرنکائٹرز. دس ٹرم واز کوائنڈ فرام دی امپریسو رول آف والٹر کرنکائٹ والٹر کرنکائٹ اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1916 سو میں پیدا ہوا اور سن 2009 میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی وجہ شہرت جو تھی وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس جرنلسٹ اینڈ ٹیلی ویژن نیوز کاسٹر والٹر کرنکائٹ بگین ہز کیریئر ایز اے ریپورٹر ان نیوز پیپر اینڈ لیٹر وک فار یوناڈ پرس ہی سروڈ ایز اے وار کورسپونڈنٹ ان یورپ اینڈ کور دی سیکنڈ ولڈ وار لیٹر ہی جوائنڈ سی بی ایس ایز اے نیوز رپورٹر اینڈ بیکیم مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ اینکر دا وائڈلی واچڈ سی بی ایس ایوننگ نیوز جو نائنٹین سکسٹی ٹو سے نائنٹین ایٹی ون تک بڑا پرائم ٹائم میں یہ شو چلتا رہا سال ہا سال والٹر کرنکائٹ اس کا اینکر رہا اور دنیا بھر میں اس نے سی بی ایس کا یہ شو اس طرح سے پلان کیا اس طرح سے اینکر کی کہ لوگ جب کوئی شخص تقریر اور آرٹیکولیشن میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا تو لوگ ایک فکرہ بولتے تھے کہ تم بڑے والٹر کرنکائٹ بننا چاہتے ہو یا کہتے تھے آر یو اے والر کرنکائٹ آپ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایک ریفرنس بن گیا تھا اس ریفرنس بننے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس نے کچھ ایسے پروگرام ایز این اینکر ہوسٹ کیے تھے جو تاریخ میں زندہ رہے ہیں اور آج بھی زندہ ہیں اور وہ کہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں ہی ہوسٹڈ نیومرس ڈاکومینٹریز اینڈ رپورٹس نوٹیبلی دی ایسن آف پر نائنٹین سکسٹی نائن مون لینڈنگ ہی از نون ٹو بی دا موسٹ ٹرسٹڈ فگر ان یوناڈ اسٹیٹس براڈ والٹر کرن کو انہیں وجہ سے ایسی نہ ختم ہونے والی شہرت ملی کہ وہ آج بھی زندہ ہے اگرچہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے لیکن اس وقت بھی لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں اور اینکرس جب بھی کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو وہ والٹر کرنکائٹس کے وہ پرانی ریکارڈنگز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر کچھ کاپی کرتے ہیں کچھ اس سے چیزیں لرن کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد اس سے اچھے اینکرس پیدا نہیں ہوئے دیر آر ڈزنس آف اینکر اراؤنڈ دا جنہوں نے والٹر کو بھی بیٹ کیا ہے ریز خان بھی ایک اینکر ہے کرسٹینا امان پور بھی ایک اینکر ہے پاکستان میں بھی بڑے نون اینکرز ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں کبھی ان کے گراف گرتے رہتے ہیں کبھی ان کے گراف بڑھتے رہتے ہیں پاکستان ٹیلیویژن میں بھی اینکرس کی ایک لمبی لسٹ ہے اسی طرح پرائیویٹ چینلز میں بھی اینکرس کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن والٹر کرن کائٹ نے چونکہ ٹیلیویژن میڈیم اس وقت اسٹیٹ آف انفینسی میں تھا گریجولی اس کا امپیکٹ بن رہا تھا تو ہی واز دا فرسٹ مین جس نے لینڈ مارکس کیے میموریبل لک دیج بھی یاد کرتے ہیں امریکی صدر جان کینیڈی کو جب گولی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا وہاں انتقال ہوا تو والٹر کرنکائٹ یو ایس ٹیلی ویژن پر لائیو کومینٹری کر رہا تھا تو اس نے اس منظر کو جو دیکھا اور اپنے الفاظ میں بیان کیا جو منظر کشی کی Well, that's a repeat of something that you heard reported to you directly a moment ago from KRLD, uh, television in Dallas, and that is the rumor that has reached them at uh, the hotel that uh, the president is dead, totally unconfirmed apparently as yet. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time. اسی طرح دنیا کا جب پہلا انسان لیونر ماڈیول جس کو چاند گاڑی کہتے ہیں خلا میں بیٹھ کر اس پر گیا اور چاند پر اترا تو اس کے جو امیجز دنیا کو دکھائے جا رہے تھے اس کی کمنٹری بھی والٹر کرنکائٹ کر رہا تھا اور اس کی شہرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے چاند گاڑی کے بارے میں خلائی مشن کے بارے میں چاند کے حوالے سے جو سائنس دانوں کے تجزیے تھے جو انفارمیشن تھی اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی اسے بریف کیا اسے آسان زبان میں عام آدمی تک منتقل کیا تو چاند گاڑی کا وہ سفر انیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین جو چاند پر اترا تھا جس نے دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا اس کے بارے میں اس نے تفصیلات دی تو اس کی اس انفارمیشن کی بنیاد پر لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہی واز اے ویری نالجبل آرٹیکولیٹ اینڈ میسج ڈسنیمینیشن ٹیکنیک میں ایکسپرٹ تھا تو لوگ والٹر کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح صدر کینیڈی پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو کینیڈی فیملی کے بارے میں اس نے جو الفاظ کہے اس وقت سچویشن کو جس طرح اس نے الفاظ میں نیریٹ کیا وہ اس کا فن تھا اسی فن کی بدولت پر والٹر کو یاد رکھا جاتا ہے تو والٹر کرنکائٹ ایک بڑا نام ٹیلیویژن اینکرنگ میں شمار کیا جاتا ہے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایک اینکر اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہے اور ایک میموریبل ہسٹری چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے آپ میں سے بھی کچھ کل یا مستقبل قریب میں ٹیلی ویژن اینکر بن سکتے ہیں وہ منزل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور وہ چیزیں کیا ہے نیوز اینکر مسٹ بی ایجوکیٹڈ ان جرنلزم He should have a skill in communication. He must have the reporting ability. He knows how to edit the copy. He knows the skill of writing. He should have the command on language. News anchor must know the politics, its in and outs and its effect. He should be the master of sociology. He knows the government functioning. اینڈ ادر ہی مسٹ ان براڈ کاسٹنگ ہی نوز کمپیوٹر آپریشن اینڈ پبلک اسپیکنگ کن صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک اینکر کے پاس اور صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے جن کا میں تذکرہ کروں گا اب تک جو میں نے صلاحیتیں ہیں کیپیبلٹیز بتائی ہیں ان کی تفصیل میں میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ مختلف یونٹس میں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے تو ہم اس ٹاپک کو اور آگے بڑھاتے ہیں لیکن ان صلاحیتوں کو آپ پیش نظر رکھیں اور اپنے اندر پیدا کریں تو آپ فیوچر میں ایک اچھا اینکر بن سکتے ہیں اسی طرح ایک نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ رائٹ ہز اون اسکریپٹ آر ریڈ وٹ دا اینڈ ڈیسک ہیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوز اینکر خود بھی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو نیوز روم یا رپورٹرز نے اگر اس کو کوئی خبر لکھ کر دیا یا کوئی انفارمیشن دی یا کوئی ٹپ دیا یا کوئی پوائنٹ بتایا فون پر بتایا آن ایئر لائیو یا کوئی چیٹ لکھی ہوئی اس کے پاس آ جائے یا پہلے سے اس کو کوئی بریفنگ دی گئی ہو ہی شوڈ ڈسکس دیٹ ان ریلیوینٹ وے وتھ ڈیٹیل اور اس کا امپیکٹ چھوڑے اسی طرح نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی ڈیٹیلڈ اوریئنٹڈ آرگناز فلیکسیبل ملٹی ٹاسک پرسن ایٹ اے ٹائم ہیڈ ٹو ریڈ فرام ٹیلی پرومٹر آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیوز اینکر بیک وقت آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے بات بھی کر رہا ہے اس کو جو ٹیلیفون یا ایئر فون کے ذریعے انفارمیشن پینل پروڈیوسر دے رہا ہے یا نیوز روم سے کوئی ٹپ دی جا رہی ہے اس کو بھی سن رہا ہے اور جو کاغذ کے سامنے پڑے ہیں ان کو بھی پڑھ رہا ہے اور اگر پہلے سے ریڈیلی کوئی پوائنٹس یا اسکرپٹ کیمرے کے سامنے لگا ہوا ہے یا سلائیڈ پروجیکٹر پر نظر آ رہا ہے یا آٹو کیو پر نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے تو بیک وقت وہ بول بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے اور آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے تو ان چاروں صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے اس کو اس لمحے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ اس وقت بول رہا تھا تو یہ انداز تھا سنتے وقت اس کی باڈی لینگویج یہ ہو گئی اب یہ نیچے دیکھ کر پڑھ رہا ہے اب یہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا کیمرے کو دیکھ رہا ہے یا پرومٹر کو پڑھ رہا ہے تو اس کو بڑے کمپوزڈ مینر میں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اصل کام اس کا ویور کو اٹریکٹ رکھنا ہے انوالو رکھنا ہے کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے اور جو وہ کہہ رہا ہے ویور اس کو سمجھے اور اس پر اپنی رائے کائم کرے یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہوتا ہے اور جس میں یہ ساری صلاحیتیں نہ ہوں وہ کبھی بھی اچھا اینکر نہیں بن سکتا اس کے علاوہ بھی میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں مسٹ بی فرینڈلی آرٹیکل ایزی ٹو واچ اور نیوز اینکر وہی بن سکتا ہے جس کو آپ دیکھنا چاہیں جس کو آپ سننا چاہیں اور جس کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ آتا ہو اگر وہ سلیقے سے بات نہیں کہہ سکتا آپ کو اپنی بات سنا نہیں سکتا سمجھا نہیں سکتا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو متوجہ نہیں رکھ سکتا آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتا جو آپ کو اسکرین کی طرف متوجہ رکھے تو وہ اچھا اینکر نہیں ہو سکتا نیوز اینکر کے بارے میں جو کوالٹیز میں نے بتائیں یا اس کی شخصیت کے حوالے سے یا اس کے کردار کے حوالے سے جو بات کی اس سے آپ کو امید ہے کہ نیوز اینکر کے بارے میں آپ کا کانسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اسی طرح ہم نے نیوز پرزینٹر کے بارے میں بھی پڑھا لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ آپ نیوز پرزینٹر کی بات کر رہے ہوں یا نیوز اینکر کی نیوز اینکر اور نیوز پرزینٹر کبھی بھی ایکٹر نہیں ہو سکتے ایکٹر ہیز ٹو پرفارم ان اے ڈرامیٹک وے اس نے وہ منظر وہ کردار وہ ڈائلگ اپنے اوپر تاری کر لینے ہوتے ہیں اور اپنی شخصیت کو اس روپ میں ڈھال دینا ہوتا ہے اس کردار کے تقاضے کے مطابق ڈھال دینا ہوتا ہے ایک نیوز اینکر یا پریزینٹر اس کو بھی اگرچہ ایک رول ادا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو جھوٹا رول ادا کرنا نہیں پڑتا ڈراما نہیں کرنا پڑتا اس کو اپنے آپ کو اس روپ میں نہیں ڈھالنا پڑتا اور خاص طور پر نیوز اینکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے وہ کسی اور کی لکھی ہوئی باتوں پر باڈی لینگویج نہیں چلا رہا جیسچرز نہیں دے رہا وہ خود علمیت اندر رکھتا ہو اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ اس ٹاپک کے ہر پہلو کو جانتا ہو اور جن لوگوں سے وہ انٹرویو کر رہا ہے یا بات چیت کر رہا ہے جس موضوع پر بات کر رہا ہے اسی موضوع پر ان لوگوں کو لا سکے وہ اسی وقت لا سکتا ہے جب اس کے اندر علم کی گہرائی ہوگی اس نے محنت کی ہوگی ریسرچ کی ہوگی اس کو اس ٹیکنیک کا پتا ہوگا جو اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ضروری ہے اسے کہیں ایکٹنگ نہیں کرنی جھوٹ موٹ کا کردار ادا نہیں کرنا بلکہ اس کو اس موضوع اور ان عوامل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے اس لحاظ سے اینکرنگ کین نیور بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹنگ سو آلویز بی اینکر اینکر ایک بڑا ریسپیکٹڈ اور ڈسٹنگ ورڈ ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے چیف رپورٹر کورسپونڈینٹ لائنر نیوز براڈکاسٹر اور ساتھ ساتھ اس کے نیوز اینکر کے حوالے سے تفصیل سے بات کی اب یقیناً آپ کو ان سب نارمل ان اندوں ان مرتبوں ان افراد کے کردار کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا آپ کو جس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں آپ فردر پڑھیں ان لوگوں کی لائف ہسٹری پڑھیں ان لوگوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھیں ان لوگوں کی تحریروں کو پڑھیں اس سے آپ کو بہت اچھا علم حاصل ہوگا اور مستقبل میں آپ ایک نیوز رپورٹر کے طور پر ایک اینکر کے طور پر ایک نیوز پرزینٹر کے طور پر بڑی کامیاب زندگی گزار سکیں گے اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو